یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یاشقان رسول جب بھی پیار آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ تعالی وسلم لکھیں تو دور پاک بھی لکھا کریں جب تک دور پاک لکھا رہے گا ان اللہ فرشتے آپ کے لئے منفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نام پاک لیں درود پاک پڑھیں درود شریف پڑھیں انشاءاللہ اللہ ہر درود پر دس رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا گناہوں کی معافی ہوتی رہے گی دراجات کی بلندی ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ میلاد میں ہمیں وہ محبوب محبوبتہ فرمایا کہ جس کی خوشی کے لیے اللہ تعالی نے تا قیام قیامت رابط اللہ علم کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اس ماہ نور میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مشبوبت فرمایا کہ جس کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر پچاس نمازوں کو کم کر کے پانچ کر دیا گیا سوا پچاس کا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں وہ محبوب فرمایا کہ جس کی خوشی کے لیے بدرو حنین میں فرشتے سپاہی بن کر آئے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے وہ محبوبہ فرمایا کہ جس کی خوشی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو میراج کی سیر کروائی وہ محبوب اتا ہوا جن کی خوشی کے لیے امتیوں کے گنا معاف ہوں گے وہ محبوب عطا ہوئے جن کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوسر عطا ہوا وہ محبوب عطا ہوئے جن کی رضا کے لیے جن کی خوشی کے لیے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے وزندار ہوں گے بھاری ہوں گے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے رہے اس ماہ میلاد میں اللہ تعالی نے وہ محبوبت فرمایا کہ جن کی رضا کے لیے جن کی خوشی کے لیے ہم گناہ گار پل سے رات سے سلامتی سے گزریں گے داخلے جنت ہوں گے سبحان اللہ رضا پل سے گزری سلیم سوف مشمد کربتر گا میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلی مان اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اعلی حضرت کیا خوب بات فرماتے ہیں تو جو چاہے تو چاہی تو بھی میل میرے دل کے دھوے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں تیرا جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ دوبارہ کا وطالہ چاہتا ہے کاش ہم ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان کی رضا والے کام ہم کرتے رہیں یا عاشقانے رسول آشقان نے کیا شاہ ہمارے نبی کی کہ آپ کی سچی اطاعت آپ کی فرما برداری آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ عبادت ہے شہادت ہے ریاضت ہے کسی آشک رسول نے کیا خوب کہا تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صدقے. صدقے تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا یا سیدی یا رسول اللہ ریاضت نام عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں میلاد والے مصطفی مکی مدنی مولا صلی اللہ علیہ والی وسلم کی شان محبوبی کے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ایک جھلک پیش کرتا ہوں ایک منافق جو ظاہر مسلمان اور باطین کافر یہ منافق ہے اور ایک یہودی ان میں ڈسپیوٹ ہو گیا جھگڑا ہو گیا فیصلہ میرے نبی کے پاس آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب علی سلا تو اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا یہودی حق پر تھا وہ منافق راضی نہ ہوا اب یہ منافق صدیق اکبر رضی اللہ تعلق عنہ کی بارگاہ میں فیصلہ لے گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعائل عنہ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا منافق راضی نہیں ہوا فیصلے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعائل عنہ کے پاس حاضر ہوا اور جھگڑے کا سبب منافق نے بیان کیا اس پر یہودی نے کی جناب اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے لیکن یہ راضی نہیں ہوا اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں اندر تشریف لے گئے تلوار لائے اور منافق کی گردن مار دی اس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ کرے اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی سورہ نشا کی آیت نازل ہوئی سنی فل اور نتیم شجن بہن ہوں سم لوفیم رجم میں کہوں گوئی تلیم تسلیم ترجمہ کنزلی تو یہ محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیںان محبوبی فلاوری کا یہ محبوب تمہارے رب کی قسم یہ نہیں فرمایا وہ یا ور بلکہ اپنا ذکر اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ فرمایا اے پیارے تیرے رب کی قسم اے محبوب ہم کو تمہارے پر وردگار کی قسم قربان جائیں کیا کلام نازے نالا انداز ہے اس ناز والے محبوب کے صدقے کہ ان کے رب کریم کے قربان بتایا جا رہا ہے اگر میں کسی کا رب ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہی میری توجہ کا مرکز ہے تمام کائنات کو وجود عطا فرمانے کا ذریعہ یہی محبوب ہے جبھی تو اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی وہ جان ہے وہ جہان کی جان, جان ہے تو جان جان ہے, جان ہے صلو علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اے عشی خان رسول بتا دیا گیا کہ اکالی و وسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے جو شخص سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار ممبئی انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے ایمان کا مدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے تفسیر سرات الجنان جل دوم صفحہ 240 پر ہے اللہ عز و جل نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب کی طرف فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فرمایا اے حبیب تیرے رب کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی پہچان اپنے حبیب اللہ تعالی اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے سے کرواتا ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ فرمایا کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاکم میں اللہ تعالی بھی حاکم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم میں البتہ دونوں میں لا اتنا ہی فرق ہے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی صفات جو اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائیں شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائی جائے آشیقان رسول یہ بھی پتا چلا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے اور ان کو نہ ماننا کفر اسلامی احکامات پر اعتراض کرنا اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا کفر ہے تو وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کافروں کے بنائے ہوئے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں پریفر کرتے ہیں اسلامی قوانین پر کفار کے بنے ہوئے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں انہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کیا شانے مصطفیٰ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے ریزا محمد سل اللہ علیہ وسلم حضرت سینا صوبان رضی اللہ تعلن ہو پیارے اکالی صلات تو اسلام کے سچے عاشق ہر صحابی عاشق رسول ایک لمحے کی جدائی گوارا نہیں کرتے تھے ایک بار غمگین حالت میں حاضرے بارگاہ ہوئے دکھیا دلوں کے چین صاحب بدر و حنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے وجہ پوچھی عرض کی یارسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے مجھے کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے بس ایک بات ہے جب آپ میرے سامنے نہیں ہوتے میں پریشان ہو جاتا ہوں مجھے وحشت ہوتی اور جب آخرت پر غور کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں وہاں آپ کا دیدار کیسے کروں گا اکالی سلا تو سلام کا تو اعلی مقام ہے وہاں میری کس طرح رسائی ہوگی سبحان اللہ اس پر سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر سکسٹی نائن کا نظول ہوا و میں سن رفیقا ج اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی امبیا اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اللہ تعالی کا انعام ان پر, پر؟ امبیا پر جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں غیب کی خبریں دینے والے ہیں وہ انبیاء ہیں صدیق وہ ہیں جو نبیوں کے سچے متبعے سچے دل سے اتباع کرنے والے جیسے صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ شہید وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانے قربان کی صالح وہ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرتے ہیں ان کے احوال اچھے ہیں ان کے اعمال اچھے ہیں ان کا ظاہر اچھا ہے ان کا باطن اچھا ہے اچھا ہے سب ظاہر باطن پاک ہے سبحان اللہ صحابہ کا عشق پتا چلا حضرت سومان رضی اللہ تعالی ان کو کتنا عشق تھا ہر وقت اکالی سلا تو السلام کی محبت میں بے قرار رہتے تھے اللہ اکبر تو دیکھیں اس عشق رسول کا انہیں کیا سلا ملا سبحان اللہ انہیں خوشخبری سنائی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کی اکالی سلاط و سلام کی شان تو بہت بلندوں والا ہے جس کو اکالی سلاط سلام سے محبت ہو جائے وہ اللہ تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور ان کی دل جوئی میں اپنا کلام نازل فرمایا اکالی سلاط اسلام کے عاشق کے دل جوئی کے لیے کلام نازل فرمایا اور فرمایا گیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی امبیا اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اللہ کے سچے بندے بن جائیں سبحان اللہ جو اللہ کے محبوب کا سچا عاشق بن جاتا ہے وہ اللہ تعالی کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے الا حضرت کے برادر حسنزہ خان علی رحمت الرحمان نے اس بات کو یوں نظم کیا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کون جو اللہ کے محبوب کو چاہتا ہے محبت کرتا ہے الفت کرتا ہے ان کے ارشادات کے مطابق چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا وغیرہ وغیرہ ساری زندگی محبوب علی سلا اسلام کی و فرما برداری میں گزارتا یہ سچا عاشق کے رسول اللہ. خالی باتیں کرنے والے نہیں تو جو اکالی سلاط و اسلام سے سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے محبوب ہو جاتا ہے اور اگر اکالی سلاط و اسلام کسی سے محبت کریں تو اللہ تو اس کا مقام کیا ہوگا یہ کس کو سمجھ میں آئے تو سارے زمن فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے جو تمہیں چاہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیاں نہیں کچھ تم جی سے چاہو جسے اس کا تو بیاں نہیں جسے کچھ تم جی سے چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے معبوب علی سلا تو السلام کی رضا والے کام نصیب فرمائے کیونکہ ان کی رضا رب کی رضا ہے جس نے ان کو خوش کر لیا اس نے رب کو خوش کر لیا جس نے اللہ کے محبوب علیہ صلاحت وسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور اس کے لیے دنیا آخرت میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متیو فرما بردار بنائے مسواک کتنی پیاری سنت ہے کاش ہم اس کے عادی ہو جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے کتنی محبت فرمائی اللہ اکبر اکالی سلا تو اسلام کاشانے اقدس میں تشریف لاتے مسواک فرماتے تھے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس سے پہلے بھی مسواک فرمائی کاش ہم مسواک کے عادی ہو جائیں یاد رکھیے مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے نہیں وضو سے پہلے مسواک یہ سنت ٹھیک ہے وضو سے پہلے اس کے بعد وضو ہوگا اور جب منہ میں بدبو ہو جائے اب مسوا کرنا سنت مقدہ ہے اللہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم